من روحسم بےغل سر اعلیٰ تیسری پارے کی سورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو انتیس آیاتیں بہتر کلمات دو سو اکانوے حروف ہے یہ سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے ابتدائی زمانے میں نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک کو وطانے تو ہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے ساتھ ساتھ آخرت کے باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے پہلے ہی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تعلیم کو ایک ہی فکر میں سمیٹ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی تصبیح کی جائے یعنی اس کو کسی ایسے نام سے یاد نہ کیا جائے جو اپنے اندر کسی قسم کا نقص اہم کمزوری یا مخلوقات سے تشبیح کا کوئی پہلو رکھتا ہو کیونکہ دنیا میں جتنی بھی فاسد عقائد پیدا ہوئے ہیں ان سب کی بنیادی وجہ اللہ تبارک و تعالی کے متعلق کوئی نہ کوئی غلط تصور ہے جس نے اس ذات پاک کے لیے کسی غلط نام کی شکل اختیار کی ہے لہذا عقیدے کی تصحیح کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف ان آسمائیں حوصلہ ہی سے یاد کیا جائے جو اس کے لیے موزوں اور مناسب ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ تمہارا رب جس کے نام کی تصدیق کا حکم دیا جا رہا ہے یہ وہ ذات ہے جس نے کائنات کے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اس کا تناسب قائم کیا اس کی تقدیر بنائی اسے وہ کام انجام دینے کے راہ بتائی جس کے لیے وہ پیدا کی گئی ہے اور تم اپنے آنکھوں سے اس کے قدرت کا یہ کرشمہ دیکھ رہے ہو کہ وہ زمین پر نباتات کو پیدا بھی کرتا ہے پھر انہیں خص و خاشاک بھی بنا دیتا ہے کبھی وہ بہار لاتا ہے تو کبھی اس بہار کو وہ خزاں میں تبدیل کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کو اس کے اس فیصلوں کو کے بارے میں کوئی مجبور نہیں کر سکتا ورنہ اللہ تبارک و بطالہ کے ان تقدیری فیصلوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے پھر دو آیاتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی ہے کہ آپ اس فکر میں نہ پڑھیں کہ یہ قرآن جو آپ پہ نازل کیا جا رہا ہے یہ لفظ ب نفظ آپ کو یاد کیسے رہے گا اس کو آپ کے حافظ میں محفوظ کر دینا ہمارا کام ہے اور اس کا محفوظ رہنا آپ کی کسی ذاتی کمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ہمارے فضل کا نتیجہ ہے ورنہ ہم چاہیں تو ایسے بلا دیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا ہے کہ آپ کے سپرد ہر ایک کو رائے راست پر لے کا کام نہیں ہم نے کیا ہے بلکہ آپ کا کام سچ اور حق بات کا پیغام پہنچانا ہے اور تبدیل کا سیدھا سادہ طریقہ یہ ہے کہ جو نصیحت سنے اور قبول کرنے کے لیے تیار ہو اسے نصیحت کی جائے اور جو اس کے لیے تیار نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑا جائے جس کے دل میں گمراہی کہ انجام بد کا خوف ہوگا وہ حق بات کو سن کر قبول کر لے گا اور جو بد بخت اسے سننے اور قبول کرنے سے گریز کرے گا وہ اپنا برا انجام خود دیکھ لے گا اللہ تبارک و تعالی نے سر مبارکہ کے آخر میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ کامیابی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عقائد اور اخلاق اور آمان کے باقیز کی اختیار کریں گے اور اپنے رب کا نام یاد کر کے نماز پڑھے لیکن لوگوں کا حال یہ ہے کہ انہیں ساری فکر بس اسی دنیا کے آرام اور فائدوں اور لزتوں کی ہے حالانکہ اصل فکر اخرت کی ہونی چاہیے کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی ہے اور دنیا کے نعمتوں سے آخرت کی نعمتیں بدر جہاں بڑھ کر ہے یہ حقیقت صرف قرآن میں ہی نہیں بتائی جا رہی بلکہ حضرت ابراہیم اور حضرت مساد سلاطلام کے صحیفوں میں بھی انسان کو اسی حقیقت سے آگاہ کیا گیا تھا چنانچہ اشار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے سب بے ربک موربی کا پاکی بیان کیجئے اپنے رب کے نام کے جو سب سے بالا ہے النزیب خلقہ جس نے پیدا کیا فسوا پھر اس کو ٹھیک کیا یعنی انسان کو ایسے ساخت پر بنایا کہ جس میں کوئی جگہ قابل اعتراض نہیں بلکہ ہر چیز اس میں ٹھیک ٹھاک بنائی اور وہ جس نے ایک اندازہ مقرر کیا تعالیٰ نے راستہ بتایا اخرج مرا اور وہ جس نے چارہ نکالا فجا پس کر دی اس کو احوا کوڑا سیا. کوڑا کرکر بنا دیا اس کو سنوکرے اوکا البتہ ہم پڑھائیں گے آپ کو فلاطن صافس آپ اس کو بولیں گی نہیں اِلّا ما شاء اللہ ماشا اللہ سے وہ اس کے جو اللہ چاہے جاہے او یاسفا بے شک وہ جانتا ہے پکارنے کو اور جو چھپا ہوا ہے وہ یسر و اور ہم زحم پورن چاہیں گے آپ کو آسانی کا سامان یا آہستہ آہستہ آپ کے لیے آسانی کے آسمات پیدا کریں گے فضا بس آپ نصیحت کرتے رہیے ان نفاح کے ذکر اگر فائدہ کرے نصیحت کرنا سیاح کرو میں یقا سو اس سے نصیحت حاصل کریں گے وہ جن کو خوف خدا ہوگا وہ جب و حل اشقا اور اس سے اجتناب کریں گے بچیں گے پہلو دہی اختیار کریں گے بدبخت اللہ یسل نار القبرا جنہوں نے داخل ہونا ہے بڑے آگ میں اور وہاں پہنچ کر سم بدا یمو تو پھر ان کو نہ وہاں موت آئے گا ودا یہ اور نہ وہ زندہ رہیں گے یعنی ایک ایسی حالات سے وہ ہمکنار رہیں گے کہ جن حالات کو موت بھی نہیں کہا جا سکے گا اس لیے کہ موت انسانوں کے تصور میں انسان کو ایک طرح سے پریشانیوں سے اور بیماریوں سے نجات کا ذریعہ بنتا ہے لیکن وہ زندہ بھی نہیں ہوں گے کہ جو مشکل اور ان پریشان کن حالات کا مقابلہ کر پائے کہ جو موت کے وقت انسان کو لہک رہتی ہے اس لیے وہ اسی پریشان کن حالت میں ہوں گے کہ وہ موت کے مشکل لمحات کا مقابلہ بھی نہیں کر پائیں گے اور موت بھی ان کو نہیں آئے گا تاکہ ان کو ان مشکلات سے نکال دیں خد افلاحمن تذکا یقیناً کامیاب ہوا وہ جس نے اپنے آپ کو سنوارا جس نے اپنا تذکیہ کیا اور تذکیہ برے اعمال برے خیالات برے عقائد سے وضاح کا رسم رب اور جس نے لیا اپنے رب کا نام فصل پس نماز پڑھی بل تو اسے رو حیات دنیا بلکہ تم ترجیح دیتے ہو دنیوی زندگی کو حالانکہ بل آخروں اور آخرت بہتر ہے وہ اب اور باقی رہنے والا اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بہتر کو کم درجے والے پر ترجیح دی جائے اور فانی پر باقی کو ترجیح دی جائے اس حقیقت کو ہر انسان جانتا ہے اور مانتا ہے کہ دنیا میں کوئی باقی نہیں اس لیے اللہ نے اس سے آگے انسان کے سامنے اس حقیقت کو رکھا کہ اس دنیا کے بعد پھر آخرت آتا ہے اور آخرت کی زندگی آسان اور راحت والی بنائی جا سکتی ہے دنیا میں اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اور اللہ کے رسول کی ترین کے اوپر چلنے سے انح سلحف اللہ <الْعُولَى> بے شک یہی بات لکھی ہوئی ہے پہلے صحیفوں میں یعنی سلحف ابراہیم موسا حضرت موسا علیہ صلاحت وسلام اور حضرت ابراہیم علیہ صلاحت وسلام پہ نازل ہونے والی کتابوں میں اور صحیفوں میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پیغمبروں کے اوپر نازل ہونے والے کلام میں اپنی طرف سے یہ وضاحت فرما دی ہے کہ آخرت میں کامیاب ہونے والے لوگ کن صفات کے حامل ہونے چاہیے اور ان لوگوں کو دنیا میں رہتے ہوئے کون کون سے اعمال سے خود کو دور رکھنا ہوگا ثبین